و لوں و محمد لوں و مسلجوں سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں گزارشات کا سلسلہ جاری ہے آپ کا یہ فرمان مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و طابعین بے گناہ شہید کیے اس سے صرف یہ وہاں دور کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہزاروں لوگ شہید کیے گئے لیکن صحابہ کے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں میں شہید ہوئے اس وقت تھے ہی نہیں اتنے صحابہ تھے ہی نہیں ہررا میں چار کا نام آتا ہے صاحب میں گراؤں باقی رہا بے گنا شہید کیے آپ کو معلوم ہے کہ بے گناہ کا مطلب یہ لینا کہ ان سے کسی طرح کی خطا اجتہادی بھی نہیں ہوئی یہ تو سراسر غلط ہے ان کا آخر خروج کرنا خدا پاک کی بارگاہ میں گنا نہ بنتا ہو اور نہیں ہے یقینا نہیں ہے لیکن آخر حاکم میں وقت کی نظر میں تو گنا ہے تو ان کو مطلقاً بے گنا قرار دینا کیا مانا رکھتا ہے یا تو ان سے خروج نہ ہوتا گے فرما رہے ہیں کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے غلاف شریف پھاڑا اور جلایا یہ بھی اعلیٰ حضرت سے پہلی بات غلط ہو گئی پتھر پھینکنا یہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف سے ہوا تھا منجنیق کے ذریعے اس نے کعبہ شریف پر پتھر پھینکے تھے یذیر سے نہیں ہوا یہ دو باتوں کو آپ نے ملا دیا اور دوسری بات جلانے کی افسوس ہے کہ جلانے کی نسبت جزم اور یقین کے ساتھ آپ نے یزید کی طرف کر دی اب حقیقت حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں خدا جانے نے کون سی کتاب آل حضرت نے پڑھی سب چیزوں کو جمع کر کے ایک دم رکھ دیا ہمارے سامنے اشتراک کاغت لا اشتراک کاغت کے متعلق جو روایات آئی ہیں وہ سب آپ کو سناتا ہوں ہماری نظر میں سات روایات ہیں کل پہلی روایت مسلم شریف میں اس میں جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن ابی رباح عطا بن ابی رباح جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ تھے ان پر موقوف ہے بلد بلد بلد وہ فرما رہے ہیں لمح تارا قل بے تو زاما نہ یزید اب نہ معاو یا تھا ہی نہ غزہ احلوشہ میں فقین بن یہ لفظ ہے جب یزید بن معاویہ کے زمانے میں دور میں بیت اللہ شریف جل گیا جس وقت کے بیت اللہ شریف کا اللہ مکہ معظمہ مکہ معظمہ میں آ کر اہل شام نے غزوہ کیا تو جو ہوا ہونا تھا ہوا پہلی روایت یہ اس کے اندر یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کے دور میں جو جنگ ہوئی مکہ پر اس کے دوران بیت اللہ جل گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ جلایا کس نے ذریع میں رکھتے دوسری روایت خلیفہ بن خیات کی تاریخ تاریخ و خلیفہ بن خیات دار الفکر کی مطبوعہ ایک سو ترانوے صفح پر حد دنل انصاری و غندر و غندر دو طرف پڑھا جا سکتا ہے یہاں پر کتاب پر ضبط ہوا ہے غندر یہ غلط ہے حریز ابن جریز جرائج جرائج فرماتے ہیں اتخبن زبیر المسد حیث پنام عبد بن زبیر پاک نے مسجد شریف کو مسجد حرام کو اپنا قلعہ بنایا تھا فقانت فیحل فسا فیت اس کے اندر خیمے لگائے ہوئے تھے ہررا کا من مین اہلی باب بابا بنی جما جو مسجد اخرام ہے اس کے دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام تھا اور اب بھی ہے باب بنی جمع کیا نام تھا تو آل شام میں سے کسی شخص نے اس دروازہ شریف کو جلایا اس کی آگ اڑی کعبہ شریف پر تو کعبہ جل گیا ففشل حریق حتہ آخر رفی بابل کابتے فافہ رفت ادھر سے اڑی مسجد کے دروازے سے پہنچ گئی کعبہ کے دروازے تک تو جل گئی بات سمجھنا یہ روایت حکم لگاتے ہیں منقطع ہے ابن جرید نے وہ وقت نہیں پایا یہ وقت یہ دور اس میں ابن جرائد ہوں انہوں نے یہ دیکھا ہو یہ نہیں لہذا بابا انقطاع ضعیف ہے لیکن اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ نسبت شامی شخص کی طرف ہو رہی ہے تیسری روایت واقدی کے طریق کی ہے محمد بن عمر واقدی عجیب بات یہ ہے کہ اس کو آلہ حضرت نے فتح و رضویہ میں سکا لکھا ہے واقدی کو حالانکہ دیگر قذاب لکھتے ہیں متروک لکھتے ہیں تو اعلی حضرت کی نظر میں جب فقہ ہے تو یہ روایت با تو کی نظر میں صحیح ہونی چاہیے جو اب آ رہی, آ رہی ہے یہ ہے قبری میں ابو العرب با کی با ال المحن فاقحانی کی اخبار و مکہ مستدرک حاکم آم ابن عقاکر ترجمہ ابن زبیر میں وہ جی ہے عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ان فی بفی اشعل نارے ہوسین بن نمیر حسین بن نمیر سکونی یہ وہ شخص ہے جس کو مصرف بن رقبہ نے فوت ہوتے ہوئے اپنا جنگ کا نائب بنا دیا تھا تو مکہ شریف کی جنگ اس کی عمارت میں ہوئی ہے یہ حسین بن نمیر کو بتایا جا رہا ہے اس روایت میں کہ آگ جلانے کا سبب یہ بنا حینما قال لجندہی جب اس نے اپنے لشکر سے کہا ما یزال یخرج ایلینا من ذالک الفسطات اے ذالک الفسطات اللذی اقامہو ابن الزبیر للجرحا اسداً کہ انما یخرج من عرینہی و یقصد ابن الزبیر فمن یکفینی فقال رجل من اہل الشام فلما جن الشم ترف ر ہیماتے حسین بن نمیر نے کہا اپنے لشکر سے یار یہ جو خیمہ لگا ہوا ہے مسجد میں زخمیوں کے لیے لگایا ہوا تھا ودی اللہ کہ شیر کی طرح کوئی بندہ نکلتا ہے جیسے شیر اپنے مسکن سے نکلتا ہے تو کون بندہ ہے کہ جو اس کو کافی ہو جائے شامی نے کہا میں جب رات ہوئی تو اس نے شامی شخص نے کی نوک پہ رکھا چراغ شما پھر گھوڑے کو مارا تو یعنی چلایا جا کر وہ خیمے کے ساتھ لگا دی وہ چراغ لگا دیا تو آگ جل گئی شیمے کو خیمے کو آگ لگی اس وقت کعبہ شریف جو ہے اس پر چادریں پڑی ہوئی تھی تو ہوا نے شولا اڑایا وہ کعبہ شریف پر جار گیا تو جل گیا یہ تیسری بات اس میں بھی شامیوں کا رہا ہے لیکن خیمہ وہ جلا رہا ہے اور خیمے سے آگ ادھر جا رہی ہے کابے کو نہیں جلایا جا رہا دوسری روایت، یہ چوتھی روایت یہ روایت حضرت ازرقی کی اخبار و مکہ میں ہے واقدی کے طریق سے تبرے میں ہے واقعی کے طریق سے ابول الفرج ابو الفرج اشفانی صاحب الاغانی اس کے پاس بھی ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھے ابن آؤ وہ کہتے کو مسلم بن ابی خلیفہ فی حجی کا حول البیت صاحب فاخ فی في فیحا نفت ال وکانجو مو ری فتوارت میں یہ روایت اور یہ بھی باقی کی اور باقی مام صاحب کے نزدیک شکا ہے تو یہ بھی صحیح ہوگی ان کے نزدیک وہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن زبیر کے ایک ساتھی ہیں ابن وہ کہتے ہیں کاب جو آگ لگی نا تو اس کے جلانے کے مزہ ہم ہے یہ ہم سے لگی ہے وہ اس طرح کے ایک شخص ہم میں سے تھا مسلم بن بنابی خلیفہ میں حاجی تو یہ کھجور کے پتے ہوتے ہیں نا آگ جلا رہے تھے ان کے ساتھ بیت اللہ کے آس پاس اردا گرد آگ اس نے نیزے میں نیزے کو لگا ہوا تھا نفٹ مٹی کا تیل اور ہوا چل رہی تھی چنگاری اڑی کابا جل گیا کہ لکڑی تک پہنچ گیا فقلل لحم تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ عمل تمہارا ہے تم نے بیت اللہ کو و نار کے ساتھ تو وہ انکار کر گئے اب اگلی روایت پانچویں پانچویں روایت مدائنی نقل کرتے ہیں ابو بکر ہوز علی سے ایک اور مان یہ کس کی سند ہے جی بلادری کی انصاب الاشراف یہ بھی باقلی ہے اعلی حضرت کا ثقہ ہر طرف چل رہا ہے ابن جاودی نے المنتظم،, المنتظم میں اس کو ذکر کیا اور ابن کثیر نے بھی ذکر البن نے ہم ذکر ابو بکر ہوزالی وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل شام لما ہاسکارو ابن زبیر جبن ابن زبیر کا محاصہ کیا سب سوتن بل تو حضرت ابن زبیر نے رات کو آواز سنی فوق جبل فقافہ یقون عل آل شام آپ نے خوب محسوس کیا آل شام نہ ہوں قدو سر پہنچ چکے ہیں وقانت لہلت مغل متن رات ار جدید صاحبہ اور برق اور رات جو ہے نا وہ انتہائی بادلوں والی گرج چمک والی تھی اور سیارات تھی تو فرف انارن الارا سرو میں ہے تو حضرت ابن زبیر نے آگ اٹھائی لوگوں کو دیکھنے کے لیے سر پر رت ہر ہو تو اس آگ کو ہوا نے اڑایا اور کعبہ کے پردوں پر پڑ پر پر دیا تو جلا دیا لوگ بجھانے میں کوشش کرتے لے کر بوجھ نہ پائی اب یہ بتا رہی ہے کہ خود حضرت ابن زبیر کے مذ اللہ سر شریف سے اڑی اور, اور روایت چھٹی وہ یہ ہے کہ جی خود مسجد والے لوگ جو تھے نا جو وہاں رہ رہے تھے انہوں نے آگ جلائی تو آگ اڑی اور لگ گئی کا اللہ یعنی یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہی جو خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے ایک یہ روایت تبری کی ہے واقعی سے اللہ اکبر کمال ہے باقی کا جو اعلیٰ حضرت کے نزیر سیکا ہے اور ہر طرف چل رہا ہے خیر زاوی کی تاریخ و اسلام میں بھی ہے ابن کثیر کے پاس بھی وہ یہ ہے کہ نار فسا کادمان حاول کا بات فاسا رکھا تو حاجت ری حامل شرر چوہا جرد چوہے کی ایک قسم ہے इसने फतीला को खेचा जिसमें आग थी यानी चराग का चराग जिस टाकी कपड़े को जलाकर मनाया जाता है वो कपड़ा उसने खेचा आग लगी हुई थी उस पर सुबह ने खेचा तो जो काबे के आसपास बैठे थे उनके सामान में आग लगी वहां से उड़ी तो کاب شریف جل گیا اب آپ نے دیکھا کتنی روایات ہیں تو ملتی ہے آپس میں افسوس ہے کہ اعلی حضرت کے سکھا بندے بھی ایسی روایات پیش کر رہے ہیں جن میں نسبت کبھی ہو رہی ہے شامیوں کی طرف کبھی ہو رہی ہے ابن زبیر پاک کی طرف کبھی ان کے ساتھیوں کی طرف بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے جو کہ الملتقا میں ہے میرے ذہن میں آ گئی یہ, یہ آٹھویں روایت ہے یہ امام صاحب لکھ رہے ہیں افسوس ہے کاش کے کی حضرت اس کو پڑھ لیتے وہل کا بت فلم تو بے بِأحْ احانت کیا ہے یار اللہ حکبر فرماتے ہیں کسی مسلمان کعبہ کی احانت کا قصد نہیں کیا و نما کاساد ابن زبیر شامیوں کا مقصد کیا تھا ابن زبیر تھے ولم یا ہدم یزید القاب تھا کو جواب دے رہے ہیں حلی کو یزید نے کابے کو نہیں گرایا اعلی نے گرا دیا یزید کے ہاتھوں سے ولا اخر کہا بے یہ دیکھو کیا لفظ ہے؟ کیا ہے یار افسوس ہے یار افسوس ہے یار مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید نے کعبہ نہیں جلایا ولا کن تارت ال استار شرارت نارم من امراسن نار من فحتار قتل، فحتار قتل ایک عورت کی جلائی ہوئی آگ سے چنگاری اٹھی اور سے کعبہ کے خلاف جلے فرمایا یہ ہے اب بتائیں اس کے بعد کوئی کلام کرنے کی حاجت ہے اب کہ آلہ حضرت نے بہت بڑی جرت کی جو ان کو نہیں چاہیے تھی اتنے حقائق سے آنکھیں بند کر کے اتنے جذب و یقین کے ساتھ اتنے اتنے جلال اور جذبات کے ساتھ اتنے قہر کے ساتھ قلم اٹھانا اور اگلے کو تحس لہس کر دینا یہ امامت کی شان ہے کیا صاف پتا چل گیا کہ یہ اللہ حضرت کے جذباتی فتوے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں نے آٹھ روایات کو ذکر کر دیا آپ کے سامنے یہ آٹھویں کو اگر الگ روایت شمار نہیں کرتے تو سات تو پکی ہیں سات روایات جو مختلف اسباب بتا رہی ہیں ساتوں کو نظر انداز کرنا ایک اپنی طرف سے روایت بنانا اور بنا کر ڈال دینا کہ یہ کام یزید نے کیا یہ کہاں کا انصاف ہے اللہ اکبر و سچی بات وہی ہے جو ہمارے علماء نے کی ہے ما من احد الا قد یوت من مین قول کوئی بندہ ہو فرمایا جتنا بڑا امام ہو اس کی بعد باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور بعد لینا پڑتی ہیں تمام باتیں کسی امام کی نہیں لی جا سکتی اور تمام باتیں کسی امام کی چھوڑی نہیں جا سکتی ہم اعلیٰ حضرت کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں اگر اس نظر کے علاوہ کوئی بھڑوا اور نظر سے دیکھتا ہے تو توبہ کرے اللہ حجاللہ شان و ہدایت عطا